جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور المسند احمد یہ حدیث کی کتاب ہے اس میں حدیث نمبر ہے 7455 سیون رسول پاک صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے نہیں وہ ہلاک ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبی ہی و وبارک وسلم ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا اس میں ذاتی جو ہے وہ ہے اللہ اور صفاتی نام جو مشہور ہیں وہ 99 ہیں جن کو یاد کرنے والا انشاءاللہ شاء اللہ از داخل جنت ہوگا تو کیا اس کے صفاتی نام بے شمار اللہ تبارا کا واطلہ کے دو صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم اس کے تعلق سے کچھ ہم سنیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اجزا دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی کچھ نہ کچھ محبت تو ہر مسلمان کو ہوتی تو یہ سننے سے انشاءاللہ اس محبت الہی میں ترقی ہوگی اضافہ ہوگا تفسیر کبیر امام راضی رحمت اللہ جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے انہوں نے ایک رشمت بھری حکایت نقل کی حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ نبی جینا علیہ صلاح و اسلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے قبر جنت کا باغ بھی بنتی ہے قبر جہنم کا گڑا بھی بنتی ہے جیسے اعمال حضرت سیدنا عیسیٰ رش اللہ علا نبی جنا ولی سلاط السلام کچھ وقفے کے بعد پھر دوبارہ اسی قبر کے قریب سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں لائٹ ہی لائٹ ہے نوری ہی نور ہے روشنی ہی روشنی ہے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علی مسلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ وہ قبر کے معاملات دیکھ لیتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کی شان کون بیان کر سکتا کمرحق کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جس قبر میں کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اسی کے اندر نور نور ہے اور اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے بڑے حیران ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض اللہ یہ راز مجھ پر ظاہر کیا جائے کہ کچھ دیر پہلے تو عذاب تھا اب اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے ارشاد ہوا اے یہ شخص سخت گناہگار تھا جب ہی عذاب قبر میں گرفتار تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کی امی کو اپنی وائف کو امید سے چھوڑا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج جب بچہ کچھ سنے شعور کو پہنچا سمجھ کی عمر کو پہنچا تو ماں نے اس بچے کو مکتب میں بھیجا استاد نے آج بچے کو بسم اللہ شریف پڑھائی مجھے حیا آئی سرحان اللہ کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے سرحان اللہ اس بے کسی میں دل کو میرے بے کسی میں دل کو میرے تیک لگ گئی شوہرا سنا جو رحمت کسی نواز کا شوہرا سنا جو رحمت بے نواز کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے بسم اللہ بچے نے پڑھی اور اللہ تعالی نے اس باپ کے قبر سے عذاب اٹھا لیا سبحان اللہ اس میں ہمیں یہ بھی مدنی پھول مل رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں حافظ بنائے عالم بنائے ابھی بچہ حافظ اس نے کوئی ابھی علم حاصل کیا ابھی تو آغاز کیا تھا اور اللہ کی رحمت جھوم جھم کر برسی تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے اولاد بھی ہماری کمائی ہے اگر اولاد نیک ہوگی تو قبر میں راحت کا سبب بنیں گی کیونکہ ویکلی ہر ہفتے اولاد کے اعمال فوت شدہ ماں یا باپ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں امال اچھے ہوتے ہیں تو مرنے والی ماں یا مرنے والا باپ وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر اعمال اچھے نہیں اولاد کے تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں تو ہم ایسی تربیتی کیوں دیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے یہ رنج کا سبب بنے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جب بار ہے کا ہے مگر اس کی رحمت دیکھیے وہ ستار بھی ہے غفار بھی ہے عیبوں کو چھپانے والا ہے معاف کرنے والا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناوں کی وجہ سے ہماری پکڑ فرماتا تو کوئی نہ چھٹ پاتا اس کی رحمت نے جہان کو آباد کیا اس کی رحمت ہر ایک لوٹ رہا ہے اللہ تعالی ہر آج پر رحمت کرتا ہے دعائیں قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی بے مانگے نعمتیں عطا فرماتا ہے اللہ تعالی کو نیکی پسند ہے اس کے بندے اس کی اطاعت کریں فرما برداری کریں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اللہ پاک کو یہ پسند ہے اور بندے اس کی پسند کے مطابق نہیں بلکہ نفس و شیطان کے چکر میں آ کر گناہ کرتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں شرابے پیتے ہیں گانے باجے سنتے ہیں ناچتے گاتے ہیں سود و رشوت کا لین دین کرتے ہیں اور رب کی رحمت دیکھیے کہ جب وہ رجوع کرتے ہیں اللہ پاک ان کے سارے گناہ مع فرما دیتا ہے کیا شان ہے میرے رب کی صفت رحیمی کی سبحان اللہ تو اللہ تبارک و وطلاء کا ایک نام ہے رحمان ایک نام ہے رحیم اس کا قرآن میں بھی بیان ہے سنیم واحد او عل ہُم عل واحد اللہ علیہ دو اور تمہارا ماربود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معربود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان سبحان اللہ رحمان سے کیا مراد ہے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا رحیم سے کیا مراد ہے آخرت میں رحم کرنے والا اور ایک رحمان کے معنی یہ بھی ہیں کہ دنیا میں تمام بندوں پر رحم کرنے والا دیکھیں اس کی نعمتیں اس کے فرما برداروں کو بھی ملتی ہیں اس کی عطا سے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے گناہوں پر فوری پکڑ نہیں فرماتا سبحان اللہ اور رحیم اللہ تعالی رحم فرمانے والا رحم کے مانے رحم فرمانے والا آخرت میں رحم صرف مسلمانوں پر ہوگا کفار پر غضب ہوگا کفار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا تو رحمان وہ جو مسلمان و کافر دونوں پر رحمت فرمائے دنیا میں اور رحیم وہ رب کہ جو آخرت میں اپنے ایمان والے بندوں پر رحم فرمائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان الرحمان میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں مفتی احمد یاخان عیدمی رحمۃ اللہ توا علیہ کی تفسیر نور ال قرآن پاک کی تفسیر سبحان اللہ اللہ نے قرآن کی محبت عطا فرمائے یاد رکھیں جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اس بات کی یہ علامت ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے تو قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تفسیر کے ساتھ تفسیر نور الرفان مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علی کی ہے تفسیر خزائن ان صدر صد الافاظل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کی ہے اور تفسیر سیرات الجنان جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے سبحان اللہ یہ تو بہت ساری تفا سیر کا خلاصہ اور عطر ہے اور امیر نے سنت اس تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دور حاضر کی اردو کی سب سے جدید ترین تفسیر ہے اور مکتبۃ المدینہ نے بہت عمدہ انداز سے اس کو شائع کیا ہے اور ان فیوچر انشاءاللہ چند ماہ کے بعد یہ بیروس سے بہت ہی شاندار طریقے سے مزید اور بہتری بہتر انداز سے شایا کر کے انشاءاللہ ہمیں اتا ہوگی اور اس کی الحمدللہ اللہ بھی ہمیں دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے دے دی القرآن کے نام سے تو بہرحال قرآن پڑھنے والا اللہ کی محبت کو پاتا ہے قرآن پڑھنے والا اس بات کو یہ سمجھے کہ کہہ رہا ہے کالن نہیں حالن کہ مجھے اللہ سے محبت ہے جب ہی تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تو تفسیر نعیمی بہت پیاری تفسیر ہے مفتی احمد یارقا نعیمی کی اس میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ ہر الرحیم اس میں اللہ کے تین نام ہیں اللہ رحمان رحیم اللہ یہ ہے اللہ کا اسم میں ذاتی اور دو نام ہیں رحمان رحیم یہ ہیں اسم میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تو فرماتے ہیں اللہ اس لفظ کے اندر حمت تھی روب و دب دبدبا تھا تو رحمان اور رحیم میں رحمت اللہ سن کر نیک بندوں کو بھی عرض کرنے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم کو عرض کرنے کی ہمت پڑی ہر خطا کار کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ہمت پڑی اللہ تبارک تعالی ہم پر کرم فرمائے ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے کہ ہم بس اسی کے ہو کر رہ جائیں مجھے آمین اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے محبت کی لذت عطا فرمائے عبادت کی توفیق عطا فرمائے رجب کا مہینہ ہے تو عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے اور وہ رب از وجل جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں انسان بنایا جس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہم اس کی شکر گزاری کریں عبادت کے ذریعے اس کے تلاوت اس کے پاک کلام کی تلاوت, تلاوت کر کے اس کے محبوب پر درود پڑھ کر تحجد پڑھ کر نمازیں پڑھ کر نیک کام کر کے آمین بجاہ ہند الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم